بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح محمد الروشہ ورثوال معیم وباشہ باقی تمام سامعین با خواہن الگرامی برادر سب کو شموس نب اور سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر تین سو اکسٹھ ابلک چار ہے یعنی تین سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی, کی تعداد ہے چار یعنی اس وقت ہمارے سلسلہ سلسلے بعض اوراد فتحیہ میں ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو اوراد پڑھتے ہیں اسے اوراد فتھیہ بولتے ہیں گول دائرے میں پڑھتے ہیں عام طور پر مساجد میں اوراد فتھیہ اس کا چوتھا درس ہے جی دو درس مقدمے میں اور ایک درست کل کا درخت اصل اوراد شروع ہوا تھا استا اللہ العظیم کی توضیح ہوئی تھی کل کے درس میں تو استا خل اللہ عظیم کو امیر کبی نے تین دفعہ پڑھنے کا کہا تھا گے جی تو آج کے درس جو ہے اسی استاف اللہ عظیم کے ترجمے سے پھر دوبارہ آ تو اظہار شروع ہو رہا تو تین سوسٹھ ابلک چار جو ہے آج کا درس ہے تو استا خل اللہ عظیم امیر کبی نے سورات کے شروع میں استاٰ العظیم کو تین مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہاں جی تین نواح پڑھیں پھر اس کے بعد الضی الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ القيوم و طلہ وصل و یہ پہلا جو ہے کا جو ہے اوراد فتھيہ کا جو ہے ہاں جی پہلا حيسہ جو ملک الجبار والا حصہ ہے اس میں یہ شروع كہسے بھی اس میں شامل کیا ہے تو العظیم کا معنی یہ ہوا تھا کہ وہ نہایت جے پرشوکت و عظیم و شان اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اس کا معنی تو تین دفعہ آپ اللہ سے یہ کہیں اے اللہ میں میں بےحد پرشوکت و عظیم و شان اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تین دفعہ تقرار کرتے تو امیر کبی نے اس اوراد فتحیہ کے شروع میں اسحل اللہ علیہ عظیم سے اس کو شروع فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ امیر کبی سید الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد کو اس قلم استغفار سے آغاز کرنے کے مقصد یہ ہے کہ قاری جو ہے جس اولات کو پڑھنے والا تائب ہو کر بات ولی کے ذریعے سے تائب ہو کر پاک صاف ہو جائے پھر پاکیزہ زبان سے ان اورات کو یعنی اپنے خالق کے حمد و شناخت کو بیان کریں تو مغفرت کا مادہ غفرن ہے غفرن کی معنی ڈامنا ستر پوشی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی بخشش چاہنا جس سے دنیا اور آارت میں اس کا کوئی گناہ محلوق پر ظاہر نہ ہو حضور ختم المسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکزہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا اور یہ خیال کرنا کہ ان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزت ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے خود کیونکہ اب معصوم ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر بار استفار فرماتے اور امت کو بھی کثرت اشتخار کا حکم فرماتے تھے اور عملاً بھی کر کے دکھاتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرنے کا سلخہ سکھانے کے لیے بار بار فرمایا تھا اللّہ مؤفلی اللہ محفل اغفر محفلی اللہ مجھے بخشتے ہاں جی یہ مطالب جو ایک کتاب شرح اولاد فتح جناب انسو صافی صفح نمبر پانچ صفح نمبر انسٹھ پہ یہ مطالف ہے تھوڑا سا توضیح کے ساتھ میں نے لکھا تو اس کے بعد جو ہے الصفی لازم کے بعد جو پر و دعایہ حصہ ہے لا الہ اللّہ الہ قیم اس مبارک جملے کی توضیع یہ ایسے موصول ہے جو کے معنی جو جو کہ وہ جو کے معنی میں آتا ہے لا حرف نفی برائے جنس ہے جنس کی نفی کے لالت اللہ کے معنی معبود عبادت کے لائق ذات تو لا اللہ ال ہاں جی اللہ استثناء بولتے ہیں لیکن یہاں برائے صفت ہے بے معنی غیر ہے ہاں جی بےمن غیر لا اللہ الا ضمیر واحد مذکر غائب ہے ضمیر ہے اللہ مراد اور اس ہوا سے اللہ وہ ذات کے لا اللہ نہیں کوئی اللہ سوائے اسی کے تو اسی سے مراد اللہ کے ذات مراد ہے ہاں جی ہو کو اعلی ترکت اس میں ہے اللہ کے اللہ کے باطن کا نام ہو ہے ظاہر کا نام اللہ ہے جس کا اصل صرف ہو ہے اور واؤ جو ہے واؤ جو ہے پیش کو اس میں ہو پر جو پیش ہے اس پیر کو اشباک کرنے سے پیدا تھوڑا کھینے سے ہاں جی اللہو جیسے قرآن پابند صرف ہو ہے قرآن لہو لا فِ سماوات و لا یہ سب بھی لہو منف سماوات میں بھی لہو اللہ اس اسی کے لئے اسی کے ساتھ اس ساتھ صرف ہو ہے ہا پیش ہو ہے لہو ملک و سماوات والم بھی لہو صرف ہو ہے تو یہ ہو ضمیر ہے اصل میں ہاں اس کو ہا کو تھر سے کھینچنے سے پیش جو پیش ہے ہو وجود میں آیا ہے ورنہ اصل میں ہو ہے اس قرآن میں ہو سے شروع ہونے والے آیت موجود ہے جیسے اللہو معافی سماواد صرف اس میں واو نہیں ہے سب ما باز باز یہ سب بھی لہو معافی سماواد و آزاد لہو ملک یہ سب ضمیر مجروڑ ہے اصل میں ہوئے تو کبھی واو کے ساتھ آتا ہے کبھی واو کے بغیر استعمال ہوتی کسی سے ملائے بغیر استعمال کرتے ہو کے ساتھ آتا ہے کسی حرف سے ملائے ہوئے استعمال کریں تو ہو آ جاتا ہے ہاں جی؟ اس کے علاوہ دیگر متعدد آیات میں صرف ہو ہوا کی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور اللہ مراتے تو ہو سے اللہ مراتے اور چونکہ اللہ کی ذات احت ہے یعنی وہ وہ پاک ذات کی وہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی جز بھی نہیں اس طرح جو ہے اس کا نام بھی اس اللہ کا نام بھی ہاں ہو ہے جو اس کی باطن کے نام جو کہ صرف ایک ہی حرف ہے اس کا جز نہیں ہے جز نہیں ہے ایک ہی حرف ہے اب ایک بار اس کو اور حصہ نہیں کر سکتے ہاں جی تو یہ اس کی مقامی احدیت کو ظاہر کرتا ہے یہ حوق الحبت اس کی بات نے اللہ اور احادیت کو بیان کرتا ہے اللہ جزی اللہ اللہ ہُو نہیں ہے کوئی مابو ہے اسی پاک ذات کے سوائے اسی پاک ذات کے سوائے اسی ذات کے تو حوق ضمیر اسی اللہ کے کوئی اور عبادت لائق بندگی کے لائق نے الہی القیوم حی کے معنی جو حیات سے اور حیات ضد الموت تھے موت کا ضد ہے اور خود ہائی جد المیت ہے حی یعنی زندہ میت مردہ اس معنی میں اس کے زید تو ہائی یعنی کیا ملا ہو جائے گا الہائی القیم ہائی یعنی صاحب حیات و زندہ ذات عربی المحتارشہاب میں یہ لکھا ہے حی یعنی صاحب حیات و زندہ ذات کے معنی میں جد الموت میت لکھا اور تفسیر المعین نامی جو ہے تفصیر میں لکھا ہے الحائی یعنی الدائم البقہ وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ باقی ہے اس لیے اللہ کی ذات کو سرمدی الوجود بولتے ہیں ازل سے اور ادھ تک باقی رہنے والا اللہ کی حیات اس طرح ہے یعنی ذات پاک جو کہ بذات زندہ ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے الحائی یعنی فعل حیا یا حیات سے زندہ رہنا حجمع اس کے آحیات ہے اس کے معنی زندہ زندہ دل باقی فعال مستعد و متحرک اور تازہ یہ سارے معنی میں آئے کتاب القام سلجرید میں تو اللہ کی حیات و زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حیات و زندگی ذاتی ہے یعنی اللہ کو کسی نے حیات نہیں دیا اللہ کو کسی نے زندگی نہیں دیا وہ سے زندہ ہے اور ادھ تک زندہ رہنا ہے اور ازل سے مراد میں آپ کوئی دنیا پیچھے جائیں پیچھے جائیں کوئی آنکھوں ابتدا نہیں ملیں گی ایسی ازل سے کوئی ابتدا نہیں ہے جی اول القدیم بلا ابتدا جیسے ہمارے عورت میں اول ہے قدیم ہے لیکن اس سے کو کوئی ابتدا نہیں ہے میں لاکھ سال پہلے 10 لاکھ سال پہلے ایک کروڑ سال پہلے ایک ارب سال پہلے نہیں سا اب اس آخر اس طرف کوئی ابتدا نہیں ہے ازل سے ہیں لیکن نہیں ہے کب سے اس کے لیے کپ نہیں ہے یہ کب ہمارے لیے ہے تو اللہ کی حیات و زندگی ذاتی اسے کسی نے زندگی اور حیات نہیں بھاشا ہے بلکہ اسی ذات نے ہر شے کو حیات بخشی ہے چننج قرآن پاک میں یوں ہی و مت وہ اللہ کیا وہ حیات دیتا ہر ایک کو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے واہ بھائی اور وہ خود صاب حیات اللہ یا مت اور اس کے لئے کبھی موت نہیں آتا بہت مخلوقات کے سفر تھے اللہ حیات مطلق کا مالک ہے اور خود ذات پاک ہی حتلق ہے کہ اللہ حیات ملق کا مالک ہے اور خود اللہ کی ذات پاک ح متلق ہے یعنی ازل سے ہیں اور ابد تک رہنے والا ازل سے زندہ ہے ابد تک زندہ رہنے والے ذات ہے اس کی ذات کے لئے ہاں جی ایسا کوئی زمانہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جس میں وہ نہیں تھا نہیں بلکہ جب سے ہاں جی بلکہ یہ کائنات جبکہ ہاں جی آشک سائنس بولتے ہیں اربوں سال پہلے کے لیے اس کے باوجود بھی اللہ کی آزاد کے لیے کوئی آپ ابتدا نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں مشکل ابتدا نہیں ہے ازل سے ہے ازل ہمارے پاس اور لفظ نہیں ہے ازل کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہئی کے معنی ہائی ایسی ذات ہے جو خود دوسروں کو حیات دیتا دوسروں کو موت دیتا ہاں جی اور وہ خود ایسی ساٮٔ حیات تھی کہ وہ موت کا تصور نہیں ہے اور وہ ذات ازل سے ہی ابد تک رہنے والے ایسی ذات کو جو ازل چاوت اس کو سرمدی یل وجود بولتے ہیں عرفان و تصوف کی کتابوں میں عقائد کی کتابوں میں تو اللہ کی ذات سرمدی یل وجود ازل سے ابد تک رہے گا نہ کے عزل کے لیے جو ہے ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کے انتہا کے لیے کوئی انتہا ہے ہاں جی انتہا کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے ابتدا کے لیے کوئی ابتدا نہیں بس ہے ہے ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا القیوم من القوام سے الحی القیوم قیوام العامد یعنی کیا ہیں <قصح> بالکش اقوام پڑھیں ہاں <قصح> جی نظام ہوا و ہو اس معنی میں خیوام الام نینی نظام و اعماد عربِ یوقال و حلان القوام و <قصح> اہل <قصح> ہے حلان شاد اپنے اہل کا اپنے اہلیات کا اوام ہے وقوہ مالیتِ سلز بین و هُوَا الزیع یوقیم و <تصفيق> وہ شا جو کسی اپنے اہلویت کی تمام جملہ مسائل مشکلات کا کو درست کرتے رہتے ہیں تو القیوم کے ان سے ہے اور قیوام المن سے مراد کسی چیز کی نظامت سنبھالنا اس کی ذمہ داریاں دیکھ بھال سنبھالنا اور اس کے لیے ستون کی مانن باعث استحکام اور ثبات ہونا ہے کس چیز کی نظامت کو سنبھالیں دیکھ بھال کو سنبھالیں اور اس چیز کے لیے ہاں ستون اور ستون کی مانن باعث سے اس سے کام مضبوطی اور سوات ثابت رہنے کا سبب بن جائے آپ جب بولتے ہیں فلان شیخ اس کے اہل بیت کا خیوام ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ان کے جملہ امور کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے تمام کاموں کے دیکھ بھال کرنے والا تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا ہاں جی قیوم ہے یعنی کائنات کے ہر شے کو دوام اور بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ہر وقت ہر لمحہ اس کو مہیا کرتے رہنے والا تو وہی تفصیل میں القیوم یعنی دائم القیام بھی تدبیر حلق ہی قیم یعنی وہ ذات جو ہمیشہ محلوق کے کاموں کی تدبیر فرماتے ہوئے اسے قیم و بخش بقا بخشنے والا ہاں جی قیوم یعنی وہ ذات جو ہمیشہ مہلوک کے کاموں کی تدبیر فرماتے ہوئے مہلوک کے کاموں کی تربیتی تربیت اسے قیوام اور بقا بہنے والا تو یہ ہو گیا قیوم کائنات کے ہر شے کو ہاں جی اس کے کاموں کی تدبیر فرماتے ہوئے اور اسے ہمیشہ کے لیے بقا بخشنے والا اقوام اور بقا اور دبام بخشنے والے ذات کو بولتے ہیں قیوم بس اللہ کے قیوم یعنی اس کائنات کے ہر شے کے قیوام وہ بقا صرف اور صرف اسی پاک ذات اللہ کی فضل و کرم سے ہے کائنات کی ہر شے کی قوام اور بقا یہ کائنات اگر یہ خشرانیاں ہیں یہ حسن و جمال یہ سورج اپنے ٹیم پہ نکلتا غروف ہوتا ہے یہ چاند اپنے ٹیم پہ طلوع ہوتا ہے غروف ہوتا ہے یہ تمام ستارگان سیارہ طلوع ہوتے ہیں غروف ہوتے رہتے ہیں یہ روز آتے رہتے ہیں یہ سور سال میں چار موسم گرمی سردی خزان بہار آتے رہتے ہیں یہ سب جو ہے اسی قیوم اللہ کی ہاں جی اس کی برکت سے ہے اس کی فضل و کرم سے ہے یہ کائنات ہر لمحہ اللہ کے رحمت و اقوام کے محتاج ہیں یہ کائنات کے ہر شے ہر لمحہ اللہ کے قوام اور اس کے رحمت کے محتاج ہیں کیونکہ یہ کائمان کائنات جو ممکن الوجود ہے ایک وقت نہیں تھا پھر اسے اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے لہٰذا یہ سب فنا کی طرف ہمیشہ حرکت کرتا ہے اور ممکن ہمیشہ آدم کا تغذہ کرتا ہے وہ نابودی کی طرف جاتا ہے اس کی حرکت لیکن ذات واجب الوجود اپنے رحمت سے اسے پھر بقا و دوام بخشتا ہے تو نہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سے ہر لمحہ دوام فنا کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی رحمت جو قیوم حی القیوم ذاتے ہوا ہر کو حلمہ دوام تبام اور بقا بخش رہتا ہے اس طرح ہر شے کو تسلسل کے ساتھ ہمیں سن لگتا ہے کہ اس کو بقا مل رہا ہے دوام مل رہا ہے وجود مل رہا ہے یہ سب اسی پاک ذات اللہ کے لطف کرم سے ہیں اسی نے کائنات کے ہر شے کو بقا دیا ہے اسی کے الحی القیوم کے برکت سے اس کائنات اندر یہ سب خوشن جمال ہیں ہے یہ سب جو ہے رانایہ ہیں یہ نظام اس طرح خوبصورتی کے ساتھ پتنے کے لیے ہزاروں لاکھوں سالوں سے چل رہے ہیں ہاں جی یہ سب اس اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ اس کا کے جو ہے اس کا ناظم اس کا تدبیر بھرنے والا اس کے نظام کو اخوام اور دوام اور ثبات بچنے والا ہاں جی اش اللہ کے اس میں قیوم کی برکت سے ہے حی القیم ہے ہر شے کو حیات ہے قیوم کی برکت ہر شے کے بقا اور دوام کے لیے جتنی اسباب و, و وسائل چیزوں کی ضرورت وہ اللہ اس اس میں قیم کی برکت ہر شے کو عطا کرتے رہتے ہیں اس طرح ہر شے کو دوام اور بقا بچتا ہے تو یہ مختصر کا جو ہے اللہ جلح الہ الہ القیوم یہ سختصرا دعا کی توضیع لوگوں کو تک پہنچ گیا یعنی اللہ کے سوا اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبور نہیں اور وہ الحی القیوم ذات ہے الحی الہائی یعنی وہ صاحب حیات ذات ہے وہ زندہ ہیں اور صاحب حیات ذات ہے اور کائنات کے ہر شے کو اسی نے قوام اور دوام اور زندگی بقا بخشا ہوا ہے تو یہ دعا کی مختصر توضیع لوگوں کو ہو گئی باقی ان شاء اللہ کل درس میں پڑھیں گے